بھائی اگر آپ کو معلوم ہے کہ قصائی بد مذہب ہوتے ہیں تو آپ خود کریں نا کھال اگر وہ نکال لے گوشت کے ٹکڑے وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے ذبح آپ کریں تاکہ کوئی شبہ ہی نہیں جی ہاں اگر معلوم ہو کہ قصائی بد مذہب ہے تو اس کو بلایا ہی نہیں جا سمجھ گئے اور سب سے آسان طریقہ یہ کہ قربانی کے پاس بیٹھ جائیں آپ خود ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اپنے سامنے حصے بکرے کروائیں اسے یہ ہی نہیں ہو کہ بھائی ذبح کس نے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر